قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب زمین ان کے جسموں میں سے جو کچھ گھٹاتی ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے باس بادل موت کے انکار کی تردید ہے یعنی مرنے کے بعد جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے تو زمین اس کے جسم کو آہستہ آہستہ کھاتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے اس لیے کہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اس کا علم کامل اور نہایت لطیف ہے کوئی چیز اس کے احاطۂ علم سے خارج نہیں ہے ایسے قادر مطلق اور علامہ قیوب کے لیے یہ بات کیسے بعید امکان مانی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں تمام انسانوں کی تعداد ان کے نام اور ہر چیز محفوظ ہے اور جب قیامت آئے گی تو جیسے وہ تمام پہلی بار پیدا کیے گئے تھے دوبارہ بے کم و کاس پیدا کیے جائیں گے کسی چیز میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا